بسم صحمن ورحمۃ الرحمد اللہ وحمۃ اللہ, محسن اللہ, محسن اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود تمبران اور باقی ورسکرس میں موجود صامعین سب کو شموسن ایک بار سلامات کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ انداز کتاب دعوت شریف میں اس کی دعاؤں کا متاثر توجہات ہے اس سلسلے میں درخت نمبر نو آب حضرت کے مبارک قانون تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس میں جو ہے فرد کے جو ہے شروع کی جو درس ہے ہاں جی واش جانے کی دعا اس کے آداب واپس نکلنے کی دعا اس کے آداب اور پھر سنجھا کے بعد کی دعا علامہ سنفر جی اس کی مختصر توضیحات آپ کانوں تک پہنچ گیا اس کے بعد دعوت کی کتاب میں آگے تہرت کا مسئلہ کے عنوان سے کھیلنگ چلتا ہے ہاں جی اور تو تہارت کے بارے میں جو ہے پاکی پاکی کے حوالے سے جو ہے ہمیں تہارت کا معنی ہے پاکی خود کو پاک کرنا اب پاکی دو طرح ہیں ایک تو انسان کی ظاہری جسم پر کوئی گندگی ہے ہاں آپ کے کپڑا گندہ ہے اس کو کوئی نجیس چیز لگا ہوا ہے جسم پر کوئی نجیس چیز لگا ہوا ہے ان کو پانی کے ذریعے سے صاف کرنا ہے دہ کے صاف کرنا ہے یا آپ میں بے وضو ہیں آپ نے وضو کر کے جو ہے خود کو نماز پڑھنے کے قابل بننا ہے یا آپ پر غسل واجف ہے ہاں جی اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دوسرے جو ممنو کام ہیں ان سب کو انجام دینے کے لیے آپ وہ غسل کرتے ہیں خود کو پاک کرتے ہیں جی تو ایک پاکی یہ ہے کیونکہ کے معنی پاکی انسان اپنے جسم لباس ان سب کو پاک کرنا ایک تاہری ظاہری پاکی ہے ہاں جی انسان اپنے ظاہر کو پاک کریں اور یہ بھی جو ہے اللہ کو پسند ہے انسان ہمیشہ صاف ستھرا رہنا لباس جسم سب صاف ستھرا رہنا جب بھی اب نماز میں داخل ہوگا جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا ہونا بھی اللہ کو پسند ہے جنہیں کی پیارے نبی کے اعداد شادی سے مبارک ہے ہم ان نظافت من فتمن صاف ستھرا رہنا صفائی ایمان کا حصہ ہاں جی مومن کی نشانی ہے ایمان کا حصہ ہے ہاں جی کوئی یہ سوچے اور مومن دیواس گندا سر دوہلے بغیر وغیرہ ہاں جی گندگی کی حالت میرا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حتٰ پیاری نبی کے واقعات ایک جوان بندے کو آپ نے دیکھا بال لمبے ہوا ہے دوہیا بھی نہیں ہے سو کنگھی بھی نہیں کیا ہوا ہے ہاں اوپر اٹھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اسے بھائی یہ کیا ہولیا بنا کے رکھا ہوا ہے یا بال کو کنگھی لگا کے صحیح کر کے رکھو یا اس کو اگر اس کے تمہارے پر دوہ کے نی حسرت ہے تو اس کو گنجا کر دو اس طرح جو اپنی ہولیہ خراب کے نیو بیٹو پیاری نبی یہ فرمایا اور پیاری نبی خود صرت یہ کہ آپ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے ہاں جی اور صاف ستھرا رہتے تھے آپ سے صاف ستھرا کوئی شاعری آپ سے زیادہ صاف ستھرا نہیں ہوتے تھے لباس ولو لو پرانا ہے لیکن وہی دوہیا ہوا صاف ستھرا ہوتے تھے آپ ہمیشہ سر پہ داڑھی پہ بالوں پہ کنگھی کیا کرتے تھے حتٰ آپ گھر سے باہر جا نکلتے ہوئے آئینہ دیکھتے تھے اگر آئینہ نہ ہو تو ہیں حتیٰ پانی کے اندر دیکھتے تھے کہیں کوئی داغ لبا تو نہ ہو ہاں انسان ہونے کے ناطے تو لہٰذا اس طرح آپ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کیونکہ صفائی کے اندر ہی انسان کی جسمانی صحت و سلاماتی اس کے اندر ہے ہاں آن جی گندگی کوئی بھی گندگی جو ہے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے انسان کی روح نس کو بھی پسند نہیں ہے اور آپ کے ساتھ جو فریش تکان نا انہیں بھی گندگی سہارا ناپسند ہے لو آپ سے دور باتیں نہیں سے لہذا ایک ہے ظاہری پاکی ہاں جی جسم کو پاک کرنا لباس کو پاک کرنا اردو غسل کے ذریعے سے خود کو نماز پڑھنے کے قابل بنانا یہ ظاہری پاخی اس کو ظاہری پاکی بولتے ہیں مجازی پاکی بولتے ہیں فقلافت میں یہ باتیں بھی آپ نے پڑھ لیا ایک ہے آپ کے باطین کو پاک کرنا ہاں انسان کی باتین جو انسان کی باتیں ان چیزوں سے پاکستان انسان خدا نہ حسا اعتقادی طور پر وہ مشرق ہے کافر ہے تو اس کا اندر مکمل طور پر تاریخ ہے ہاں جی اس کی روح جو مکمل طور پر تاریخ ہے وہ اگر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ الہی تعلیمات کو نہیں مانتے امبیائی اللہ کو نہیں مانتے قیامت کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں جن چیزوں کو جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا ان میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں یا کچھ کو نہیں مانتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے لازم ہے اسلام کی تعلیم تو وہ تو وہ اس بندے کا اندر تاریخ ہے اس بندے کا اندر جو ہے سیاح ہے تاریخ ہے ہے اسی طرح اگر ایک انسان نے ہاں جی یہ سب سے بہترین تاریخ ہے کیونکہ اللہ نے شرک کے بارے میں کہا انہ شرک اللہ ظلم ناظم فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ انسان اپنے اوپر کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا جو ہے انََ اللہ یا پھر ایوش ر و یا پھر مادور نظارق اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی نہیں واشے گا اس کے علاوہ باقی گناہوں کو واشے گا لیکن چلو انسان مشرق ہے گناہ ہے ہاں جی اور قفر کافر ہے،, ہے تو کیا اس کو اس قرض سے اس شرح سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کا بھی اسلام میں کوئی فارمولہ ہے راستہ ہاں بالکل راستہ ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کریں ہاں جی؟ اور اسلام کی طرف آ جائیں اسلام کا کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں اللہ نے قرآن پاک اور پیارے نبی کی طالب میں جو جو ایمانیات شامل ہیں جیسے کہ نواش نلام رحمن طبی اللہ ملاک و رسول ملاخیر اصول دین اور حردین میں قلم شاتین کے پانچ وقت کی نماز روزہ حاج زکوٰۃ ان کو خود کے اوپر لازم اور فرض سمجھیں اور ان انجام دینے لگ جائیں اس کے علاوہ باقی جو کلمہ کلمہ شادیت ان کے زبان پہ اقرار کریں تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو اس کی کفر کی جو تارکی ہے جو گندگی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن انسان ہونے کے اسلام کے دائرے میں آنے کے باوجود انسان کے اندر بہت سے تارکیاں رہ جاتی ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کے گناہ کسی, کسی کو کسی بولنے کی ہاں یہ جی عادت ہے کسی کو غیبت کی عادت ہے کسی کو رشوت کھانے کی عادت ہے کسی کو سود کھانے کی عادت ہے ہاں جی کسی کو لوگوں کا ظلم و ستم کرنے کی عادت ہے کیا کوئی بات ہلاک ہے کوئی حسد جل میں حسد رکھتے ہیں بوجھ رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں مکیر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو ہر طرف سے ستانے اذیت دینے پہ تولا رہتے ہیں تو یہ ساری جتنے بھی گناہ ہیں اسلام کے اندر ہاں جی جو جو اللہ سے تعلق ہے جیسے شراب پینا نماز چھوڑنا رضا نہیں رکھنا ہاش نہیں کرنا یہ حقوق اللہ ہے ہاں جی اور کچھ حقوق الباس ہے بندوں کے حقوق روکتے ہیں بیوی بی بی میاں بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کرتے بیوی بی میاں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ماں باپ اولاد کے حقوق کا ادا نہیں کرتے ہاں جی اس طرح کے بھائیوں بہنیں ہیں اور رشتہ دار ہیں وہ دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہم سگائن ہیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اس طرح کے مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہاں جی ان کو ادا نہیں کرتے ہیں حقوق اللہ ہے حقوق و باتیں ہے اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اس میں اخلاقی حقوق ہے مالی حقوق ہے تعاون کے حقوق ہے ہر قسم کے ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے گناہ ہیں جو اللہ کے احکامات اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے کسی بھی زاویے سے ان کا چھوڑنا یہ گناہ ہے یہ انسان کے اندر کو ناپاک کرتے انسان کے روح کو ناپاک کرتے انسان کی باتین کو سیاہ اور تاریخ اور ظلمانی کرتے ہیں ہاں جی اس سے نکلنے کے لیے باطن کو پاک کرنے کے لیے باطن کو منور کرنے کے لیے آپ کے باطن کو شیشے کی طرح صاف ستھرا کرنے کے لیے ہاں اس گندگی سے جو حقیقی گندگی ہے ہاں جیسے قرآن پاک نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے پیٹ سے غیبت کرتا تو اس کو تجویز دیجیے کوئی کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں تو یہ کتنا کتنا گندہ کام ہے یا کوئی زندہ زندہ اس طرح سچ مشکار رہا ہو تو اس کی گندگیوں سے خود کو نجات دلانا ہو تو کیسے نجات دلائیں گے ایک عمارت تھے بے حیائی کے کاموں میں شکار یہ خاتون خدا ناسا خلاف ایک کاموں کا شکار ہے جو اس گناہ میں سے ہاں جی ان بیماریوں کا شکار ہے تو پھر اپنے آپ کو ان بیماریوں سے کیسے پاک کریں گے ان سے نکلنے کے اسلام میں کوئی راستہ ہے تو ہم ہاں بالکل راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے وہ توبے کا راستہ ہے انسان توبے کا راستہ ہے ہاں جی تو, توبے کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سچائی کے ساتھ انسان توبہ کرے تو توبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان سے جب تو سے جب کوئی غلط غلط کام صادر ہو جاتے اللہ کے کسی حکم کے رسول کی نافرمانی ہو جاتے کوئی بھی گناہ کے میں خواہ اعتقادی ہو خواہ عملی ہو خواہ ہلاکی ہو ہاں جی تو پھر بندہ جو ہے توبے کے روح یہ توبہ چوں عربی زبان میں توبہ جو ہے تو رجوع کے معنی میں پلٹنے کے معنی میں ہے نہیں لیکن پلڑنا کیسے پلڑنا فرماتے ہیں توبہ اس وقت بولا جاتا ہے ایک انسان جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے گناہ سازاد ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے گناہ پہ کمال شرمندگی کا احساس ہوتا ہے یا اور اس کو اپنی غلطی کا مکمل اعتراف ہوتا ہے یا اللہ اور اس میں اب وہ کوئی عز و بہانہ سازی نہیں کرتا ہے نہیں بولتے میں نے نہیں کیا نہیں بولتے میں نے فلاں وجہ سے کیا اس کو پل اثر کرنے کی کوشش کریں عزو و بہانہ تراشنے کی کوشش کریں نہیں وہ بھی نہیں کرتا بلکہ بندہ صاف صاف اللہ کے درگاہ میں بول دیتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا اللہ مجھ سے جو میں انسان تھا مجھے شیطان نسل ہمارا مجھ پر مسلط ہو گیا اور میرے ہاتھوں سے یہ سب بڑی گناہ مجھ سے سرزاد ہو گیا یا اللہ اب میں تیرے درگاہ میں توبہ کا تو تیرے طرف پلٹتا ہوں تو میرے اس گناہ کو بخش دیں اور اے اللہ جو ہے اور شدید شرمندگی کا احساس ہو توبے کی ایک بنیادی جو ہے رکن یہ ہے اور اس کو اس چیز کا علم ہو اس بات کو وہ اس کو ایمان ہو جائے پکا اعتقاد ہو جائے وہ جان لے اگر میں یہی گناہ کرتا رہوں یہ کفر شرک کرتا رہوں یہی حرام کام کرتا رہوں یہی غلط کام کرتا رہوں یہی گناہ میں مرتکب رہوں تو میرے آخر ختم ہے یہ میرے دل کو یہ میرے دل کے لیے میرے وجود کے لیے ظاہر حلاہل کی طرح اچھا صرف شکو العود باب ال میں فرماتے ہیں یہ زہر حلاہل سمجھتے ہیں اپنے وجود کے لیے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں تباہی کا موجود سمجھتے ہیں اگر میں یہ گناہ کرتا رہا ایک یہ سوچنا پھر اللہ کے حضور میں شدید شرمندگی کا احساس ہونا شرمساری کا احساس ہونا بس سر نیچے کریں اللہ کے درگاہ میں اور اپنے غلطی کا اعتراف کریں ہاں جی اور صحت نادم ہو جائیں توبھے کی ایک بنیادی روحی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے در اللہ سے پکا عہد کریں ہاں جی جیسے ابو نیت میں ہے نا اللہ اطوب لہ بن الفشق و الفجور ولماشِ کلحاء وجور قطب اس نیت میں تو یہی کہہ رہے ہیں نیت میں کہ اللہ میں تیرے طلب پلٹتا ہوں ہر قسم کے فجق کو فجور اور گناہوں سے واجب ہونے کی بنا پر تیرے رضا کے لے تو یہاں تیرے طلب پلٹتا ہوں مطلب یہ کہ اللہ اب آج کے بعد میں نے جو جو گناہ جن کا میں مرتخب ہو رہا تھا اب میں ہرگز مرتخب نہیں ہو جاؤں گا ہرگز مرتخب نہیں ہو جائیں گا اور آج کے بعد اب میں اپنے اندرونی کیفیت بدل دوں گا اب پہلے اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یا اللہ اب توبے کا مطلب یہ اب میں نماز پڑھتا رہوں گا اگر پہلے میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا تھا حرام کرتا تھا لوگوں کو مال کھاتا تھا لوگوں کو تنگ کرتا تھا میں ان تمام کاموں سے میں واپس آتا ہوں ہاں جی تو جو ہے اس اللہ سے مکمل آت کرے جیسے کہ اور ادھر عبادت میں بھی توابین آئے نا اللہ نے اسے آیت نے اللہ نے فرمایا ان اللہ یو ہی بد توابین کا معنیٰ جو ہے یہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا بہت زیادہ اللہ کی طرف رخ پھیرنے والا علم یاد تشریح میں یہ لکھا ہے توابین اس لیے بولتے ہیں بندے نے بندے بہت جو گناہوں کا وہ ارتقاب ہو چکا ہے تو توابین ابو ابو روزانہ جو ہے تھوڑا چھوڑا کر کے جس گناہ جو جن جن گناہوں کو وہ کرتا تھا ایک ایک کرتے چھوڑا چھوڑتا جاتا ہے یار یہ یہ بھی گناہ ہے اب اس کو بھی میں نے چھوڑنا ہے یہ بھی گناہ ہے اس کو بھی میں نے چھوڑنا ہے یہ بھی گناہ ہے اس کو بھی میں نے چھوڑنا ہے میرے کو جھوٹ کی عادت تھا اب میں نے اس کو بھی چھوڑنا ہے غربت کی عادت تھا اس کو بھی میں نے چھوڑنا ہے بہای کے میں ارتقاب ہوتا تھا اب اس کو بھی میں نے چھوڑنا ہے ہر گناہ کے مقام پہ وہ اللہ کے درگاہ میں شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اس کو چھوڑتے چلے جائیں روزہ نہیں رکھتا تھا اب میں نے روزہ رکھنا ہے نماز میں سستی کرتا تھا اب میں نے نماز میں سستی نہیں کرنا ہے پھر اس کو حجور کرتا تو آپ میں نہیں کرنا ہے شراب پیتا تھا آپ آج کے بعد میں نے شراب نہیں پہننا ہے ایک ایک گناہ کی جب باری آتی جاتی ہے نا باری آتی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رخ جاتا ہے اس لیے بولتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی طرف والا ہر گناہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہر گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہر گناہ سے خود کو دور کر رہے ہیں اس بندے کو بولتی ہیں طواف بہت زیادہ اللہ کے ترج کرنے والا یہ صفت تواون اللہ کے سے بندے کی صفت بھی ہے وہ سے بندہ ہاں بار بار اللہ تعالیٰ پلر رہے ہیں ہر ایک گناہوں کو ایک ایک کر کے چھوٹے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں استفار کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے جا رہے ہیں اللہ یہ گناہ پھر آئندہ میں نہیں کروں گا اور تو مجھے نیکی کی توفیق دے دے بول کے اللہ کے درکار میں دس دعا ہوتے رہے ہیں تو یہ توا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا وہ نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہے اب وہ کوئی گناہ نہیں کریں اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو چکا ہے اب وہ ایک صالح انسان ہے اب اس کی زندگی میں نماز ہے روزہ ہے حقوق الحبات ہے حقوق اللہ ہے سارے اچھے کام نے اس کی جگہ لے لیا سارے گناہ برے کاموں کو اس نے اپنی زندگی سے اپنے اپنی عادتوں سے بالکل نکال دیا اب وہ پاک صاف انسان ہو گیا تو یہ ایسے بندے کو توابین بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے توابین کو جو بہت زیادہ اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے اور طواب کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے ہاں جی تو اللہ کیا طواقع مقرمین اللہ طواب الرحم آیا تو اللہ کی صفت یا طواب کا مطلب یہ ہے اللہ بندوں کی توبے کو قبول کرنے والا بار بار قبول کرنے والا بندہ جب بھی اللہ کی طرف جو ہے کرتے ہیں اللہ اس کو بندے کے توبے کو قبول فرماتا ہے حتحادی مبارکے میں ہیں کہ بندے کی توبہ اللہ کے دو توبوں کے بیچ میں ہے ہاں جی ہند تحبت اللہ بے نوبت من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کہ تم کتاب کا اصل معنی رجوع کے معنی میں رخ کرنے کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ بند ہے کہ جب گناہ غار ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں اللہ کی طرف سے رو, اس کی طرف رخ ہو کے رجوع ہو کے یہ بات ڈالتے ہیں تم غلط کام کر اس کا احساس شرمندی کی ہو جاتی ہے تو ایک اللہ کے رجوع ہے ایک توبہ بندے کی طرف ہے پھر بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پھر دوبارہ دوبارہ اس پر رحمت کر کے اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں تو یہ دوسری توبہ اللہ کی طرف سے اس لیے اللہ بھی توبہ اللہ بھی بار بار بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس کی ہر گناہ و جب وہ توبہ کرتے جاتے ہیں اللہ معاف کرتے جاتے ہیں اللہ بچتے جاتے ہیں اللہ مزید نیکیوں کی اس کو توفیق دیتے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں اس کی کو قبول کرتے جاتے ہیں اس کو نیکی کی توفیق دیتے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی توبہ ہے اللہ کو تواف اس وجہ سے ہیں کہ بندے کی گناہوں تحبے کو قبول کرتا ہے اور اللہ بندے کے گناہوں کو باس دیتا ہے اور ایک دھونی بار بار بہس دیتا ہے جب بھی بندہ سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں جھکتا ہے اللہ کے اسکن کو بہا دیتا ہے اس لیے یہاں فرمائے یہ قرآن آئے ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے دار یہی بدوش رکھتا ہے توابینا اس بندے کو جو بار بار اللہ کی طرف ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے اور اس سر اپنے پورے اعمال کے دار افطار کفتار کی اصلاح کر کے خود کو ایک بہترین صالح انسان بناتا ہے اور یہی بالمۃ تاہرین اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو تو یہ وہ جسم کو جسم کو لباس کو ہر چیز کو صاف رکھنے والا بھی متحرین میں شامل ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو غسل جب بھی انسان کو کرنے کا احتیاج ہے اس کو بھی برباد کر کے خود کو پاک صاف رکھتے ہیں اس کو متحرین بولتے ہیں تو یہ دونوں اللہ کو معبوف ہیں ذات جو آپ کے ظاہر جسم لباس کو پاک اور طیب رہنا بھی اللہ کو پسند ہے اللہ ہے اور آپ کے باطین کو گناہوں سے پاک رہنا توبے کے ذریعے سے آہنج اور آمال سلے کے ذالیہ کے ذریعے سے خود کو مزین اور منور رکھنا مزہ اور زیورات کی طرف اس کو اچھے اعمال سے خود کو مزین کرنا یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں دعا کرتا ہوں عالم ہمیں اس اللہ کے اس محبوب پسندیدہ دونوں عمل اللہ کی طرف ہمیشہ توبہ تائب ہوتے رہنا اور اپنے آپ کو حرم کی ناپاکی سے زائباتی ناپاکی سے پاک و تائب پاک و طاہر رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیع فرمائے